اعوذ من وما كان عند فذوق بما كنتم اور بیت اللہ کے پاس ان مشرقین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے فروئوں فکون فسکون حسم حسر و دین کا فرو الجن يحشرون بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولائکہم الخاسرون تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ کر سب کا ڈھیر لگا دے پھر اسے جہنم میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ بعض آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں ماف کر دیا جائے گا اور اگر وہ دوبارہ وہی وہ کریں گے تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزر چکا ہے وہی ان کا انجام ہوگا فإن فإن بصور اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ شرک نہ رہے اور ہر کہیں سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے اور بہترین کار ساز اور بہترین مددگار ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف مشرقین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے ڈھول پیٹتے اور دھمالے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی نماز اور کہتے ہیں یہی ہماری نماز اور عبادت ہے ناچ ناچ کر ہم اپنے یار مطلب اللہ کو منا لیں گے نعوذ باللہ من هذه الخرافات پھر جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے تو کچھ لوگ جن کے باپ بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلے یا بدلہ لینے کے لیے استعمال کرے مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے اسی لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہیں اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا پھر یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شکاوت سے الگ کر دیا جائے گا جیسا کہ فرمایا اَيُّهَا <الْمُجْرِيمون> اے گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ یعنی نیک لوگوں سے اور مجرموں یعنی کافروں مشرکوں اور نافرمانوں فرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے یعنی کافر اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالی خبیص کو طیب سے کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیص طیب سے ممتاز ہو جائے پھر وہ خبیص کو ایک دوسرے سے ملا دے گا یعنی سب کو جمع کر دے گا بہوالے ابن کثیر پھر بعض آ جانے کا مطلب مسلمان ہونا ہے جس طرح حدیث میں بھی ہے جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا اس سے اس کے ان گناہوں کی بعض پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب امنوں کا مواخذہ ہوگا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6921 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ایک اور حدیث میں ہے السلام قبل بہوال مسند احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر 199 مطلب اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر یعنی اگر وہ اپنے کفر و پر قائم رہے تو جلد یا بدیر جلد یا بدر عذاب الہی کے مورد بن کر رہیں گے پھر فط نتون سے مراد شرک ہے یا شرک و کفر کی قوت یعنی اس قوت تک یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک شرک اور شرک کی قوت کا خاتمہ نہ ہو جائے پھر یعنی اللہ کی توحید کا پہرا چار دانگ عالم میں پہرا چار دانگ عالم میں لہرا جائے پھر یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اللہ کے سپرد کر دو کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چیز کا علم ہے پھر یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر رہیں پھر یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ ہے پھر بس کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہو اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار وہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعلموا انما غنمتم من شیئن فأن للہ خمسہ وللرسول ولد القبا والیتام والمساکین وابن السبیل ان كنتم آمانتم باللہ انکوتم آمانتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان واللہ علیہ کل شیئ قدیر اور اے مسلمانو جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچوں حصہ یقینا اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور اس کے رشتے داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دو فوجوں میں ٹکرا ہوا تھا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے اِذْ اَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جب <عَلِيمٌ> جبکہ تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے اور قریش کا تجارتی کافلا تم سے بہت نیچے مطلب بحیرِ قلزم بحیرِ قلزم کے ساحل کی طرف تھا اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے اور لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے مطلب حق پہچان کر زندہ رہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہو پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا تھا آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر ڈالتی لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور جو مال بغیر لڑائی بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج سے وصول ہو اسے فی کہا جاتا ہے کبھی غنیمت کو بھی فی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے من مینشین سے مراد جو کچھ بھی ہو یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ قیمتی ہو یا معمولی سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم حسب ضابطہ کی جائے گی کسی سپاہ, کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے پھر اللہ کا لفظ کو اللہ کا لفظ تو بطور تبرک نیز اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم حکم بھی اسی کا چلتا ہے مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے ایک ہی ہے یعنی سارے مال غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا پانچواں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ اپنی ضروریات ازواج متحرات کی ضروریات اور مسلمانوں کے مفاد عامہ میں لگاتے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے والخمس عمردود علیہم بہوال سنََََََََََََََََ النسى حديث نمبر چار ہزار ايک سو ترياليس وصح الالبيانى فى صحيح سنسائى حديث نمبر چار ہزار ايک احمد پانچويں جيل صفعہ نمبر 319 یعنی میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مسالح پر ہی خرچ ہوتا ہے دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا اور کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا پھر اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات الہی مطلب معجزات وغیرہ کا نزول ہے جو بدر میں ہوا پھر بدر کی جنگ دو ہجری سترہ رمضان المبارک کو ہوئی اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے پھر یعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں پھر دنیا دن سے ہے بمانہ قریب مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا القصوہ کہتے ہیں دور کو کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا پھر اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلند پر تھا بلندی پر تھا پھر یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو یقین تھا کہ تم لڑائی کی تاریخ میں مختلف ہو جاتے لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے صف آرا ہو جائیں پھر یہ علت ہے اللہ اس تقدیری معیت یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرقین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے وَإذ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا تاکہ اللہ اس کام کا پورا کر دے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ <تُفْلِحُون> اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا پھر تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلایا عین قتال کے وقت تھا اور یہ دکھلانا عین قطال کے وقت تھا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کا کھا کر پیچھے نہ ہٹیں پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا عین قتال کے وقت تھا جیسا کہ الفاظ قرانی سے واضح ہے تاہم یہ معاملہ ابتدا میں تھا لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سو اپنے سے دو گناہ نظر آتے کافروں کو مسلمان اپنے سے دو گناہ نظر آتے تھے جیسا کہ صورۂۂ عمران کی آیت نمبر تیرہ سے معلوم ہوتا ہے بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے جس سے ان کے اندر بزدنی اور پست ہمتی پیدا ہو اس کے برعکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں پھر اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق و باطل واقع ہونے کا جو فیصلہ کیا ہوا تھا وہ پورا ہو جائے اس لیے اس نے اس کے اسباب پیدا فرما دیے پھر اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتائے جا رہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات سب ثابت قدمی اور استقلال ہے تاہم اس سے تحرف اور تحیز کی وہ دونوں صورتیں مستثنہ ہوں گی جن کی پہلی وضاحت کی جا چکی ہے کیونکہ بعض دفعہ ثابت قدمی کے لیے بھی تحرف یا تحیز نا گریز ہوتا ہے دوسری ہدایت یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر عجب اور غرور پیدا نہ ہو بلکہ اصل توجہ اللہ کی امداد پر ہی رہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں مسبروں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے محیط اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاتہ کیے ہوئے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيعٌ مِّنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيعٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَامَ لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے عامال ان کے لئے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں پھر جب دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا أُولَائِ دِينُهُمْ ومن يتوكل على اللہ فإن اللہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والے عذاب چکھو تم جلا دینے والا عذاب چکھو کب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تیسری ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ظاہر بات ہے ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی محرومی کا باعث بن سکتی ہے چوتھی ہدایت کے آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو اس سے تم بز دل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور پانچویں ہدایت کے صبر کرو یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آ جائے اور تمہیں کتنی بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا لوگو دشمن سے مڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے آفیت مانگا کرو تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو مطلب جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے بہوالے سے ہی حل حدیث نمبر دو ہزار نو سو پھر مشرقین مکہ جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تو بڑے اطراتے اور فخر و غرور کرتے ہوئے نکلے مسلمانوں کو اس کافرانہ شیوے سے روکا گیا ہے پھر مشرقین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہوں تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر ابن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے چنانچہ شیطان سوراخ ابنی مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر ابن کنانہ کے ایک سردار تھے اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امدادِ الہی اسے نظر آئے یا اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا پھر اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے مشرقین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے یا نہیں ٹھہر سکیں گے پھر ممکن ہے یہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جملہ مستنفہ یعنی مقبل سے الگ مستقل جملہ پھر اس سے مراد یا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کے بارے میں انہیں شک تھا اگرچہ وہ منافق نہ تھے یہ اس سے مراد مشرقین ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی مراد ہوں پھر یعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سر و سامان کا جو حال ہے وہ بھی ظاہر ہے لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرقین مکہ سے جو تعداد میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم و ثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے جو غالب ہے یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سہارا نہیں چھوڑتا اور حکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی عقلیں قاصر ہیں پھر بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرقین کی بابت قرار دیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مشرقین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دبروں پر تلواریں مارتے لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر و مشرق کو شامل ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں مطلب یا دوبروں یعنی چوتڑوں پر مارتے ہیں جس طرح سورہ انعام میں بھی فرمایا گیا ہے فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغ جہنم کہے گا تم جلنے کا عذاب چکھو